آلکا نور الله حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول اس رسالے کے بیک ٹائٹل پر شفاعت واجب ہو گئی اس عنوان سے فرمان مصطفیٰ قبیر حدیث نمبر چار ہزار چار سو اسی کے حوالے سے لکھا ہے فرمان مصفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد عدل مقبابیام اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی آپ بھی پڑھ لیجیے اللہ صلی علی محمد یامہ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ عز و جل حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمار اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرر مقام عطا فرمار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسحبی وبارک وسلم قرآن قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج انشاءاللہ عزوجل حضرت حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار کی شہادت کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا جو کہ سورہ یاسین میں اور حبیب نجار رحمت اللہ علی کی شہادت کس طرح ہوئی شہادت کے بعد کیا معاملات ہوئے میرے اکالی سلاط کے صحابہ میں حبیب نجار کے مشابے کون تھے میرے اکالی سلاۃ اسلام کے ایک اور صحابی وہ بھی حبیب نجار کی مثل تھے نشال ان کی حکایت بھی پیش کی جائے گی پہلے کچھ ہم اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں میرے پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نیت المنی خیروں عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یاد رکھیں اچھی نیت نہ ہو تو کسی نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا اور نیک کام میں جس قدر اچھی اچھی نیتیں شامل کریں گے انشاء اللہ اللہ اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی پانے کے لیے اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے حسب موقع وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ السلام وغیرہ کہنے کی بھی نیت فرما لیجئے اور حسب حال مزید جو نیتیں کر سکیں وہ بھی شامل فرما لیجئے انطاقیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا اس کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی یہ انتا پورا شہر پانچ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ کتنا تھا بارہ میل تک پھیلا ہوا تھا حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ نبی جنا سلاۃسلام نے اپنے حواریوں میں سے حواری کسے کہتے ہیں میرے اقالی سلاط والسلام پر ایمان لانے والے ساتھ دینے والے ہوئے صحابی اور حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان لانے والے آپ کا ساتھ دینے والے یہ ہوئے حواری تو حضرت سعنا اللہ علیہ نبی جنا و علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں میں سے دو مبلغین کو تبلیغ دین کے لیے انتاقیا شہر میں بھیجا ایک مبلغ کا نام صادق اور دوسرے مبلغ کا نام مسدوق یہ دونوں انتاخیا پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے صادق کو مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما کی ملاقات ہوئی ان کا نام تھا حبیب نجار سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں آنے کا مقصد کیا ہے تو حضرت صادق کو مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ہم دونوں حضرت سعید عیسر اللہ علیہ نبی جینا علیہ صلاح و اسلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اس بستی میں ہم توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے تو حبیب نجار نے کہا اب لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے اندور نے کہا جی ہاں ہم لوگ مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں مادر زاد یعنی بائے برت جو بلائنڈ ہوں اندھے ہوں کوڑی ہوں اللہ کے حکم سے انہیں بھی شفا دیتے ہیں یہ ان دونوں شادی کو مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما کی تھی کرامت جو خلاف عادت بات کسی ولی سے شادر ہو اسے کہتے ہیں کرامت اور نبی سے صادر ہو تو یہ ہوتا ہے معجزہ اور اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے کہتے ہیں ارحاس مریضوں کو شفا دینا مادرزاد اندھوں کو شفا دینا کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا حضرت علیسیٰ علیہ السلام کا موجہ تھا یہ سن کر حبیب نجار نے کہا میرا ایک لڑکا ایک عرصے سے بیمار ہے کیا آپ لوگ اس کو ٹھیک کر سکتے ان دونوں مبلغین نے کہا جی ہاں اس کو ہمارے پاس لائیے چنانچہ ان دونوں یعنی صادق و کو رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مریض لڑکے پر اپنا دستے شفا پھیرا تو وہ بچہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا ابھی خبر بجلی کسی تیزی سے شہر میں پھیل گئی اور مریضوں کا تانتا بن گیا اور انہیں شفائیں بھی عطا ہونے لگیں اس شہر کا جو کنگ تھا بادشاہ تھا اس کا نام تھا یہ بت پاس تھا ان دونوں اولگین سادی کو مزدو رضی اللہ تعالی عنہما کی زبان پاک سے توحید کی دعوت سن کر اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے آڈر کیا کہ دونوں اولگین کو گرفتار کر کے سو سو درے لگا کر جیل میں قید کر دیا جائے اس کے بعد حضرت سئیہ عیسیٰ رح اللہ علیہ نبی جینا علیہ سلاۃ اسلام نے اپنے حواریوں کے سردار یہ دونوں ولی تو قید میں آ گئے تو اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعلم ہو کو حضرت سئی عیسیٰ علیہ السلام نے انتاقیہ شہر جو ملک شام کا شہر تھا وہاں بھیجا آپ کسی ترکیب سے بادشاہ کے دربار میں پہنچے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے دو آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل میں قید کر دیا ہے کم سے کم آپ ان کی بات تو سن لیتے بادشاہ نے سادی کو مزدو دونوں رضی اللہ تعالی عنہما کو جل سے بلوایا گفتگو کی تو ان دونوں نے کہا ہم یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور خدا وحدہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو ٹھیک کیا جس کے سر میں آخیں نہیں تھیں جب ہاتھ پھیرا تو اس کی پیشانی میں آخوں کے سراخ نمودار ہوئے پھر ان دونوں شادی کو مزدور کر اللہ تعالی عنما نے مٹی کی دو گولیاں بنا کر سراخوں میں رکھنی دعا کی تو آنکھیں بن کر وہ روشن ہو گئیں اور وہ مادرزاد وہ پیدائشی اندھا انکھی رہا ہو گیا حضرت سئینا شمعون رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا بادشاہ کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے بادشاہ نے کہا نہیں بتوں میں تو یہ قدرت نہیں ہے تو حضرت شمعون رضی اللہ تعلو جو تیسرے مملک تھے انہوں نے فرمایا پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں فرما دیتا ہے یہ سن کر بادشاہ نے کہا کیا تمہارا خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو ہمارے لہقان یعنی کسان کا لڑکا ہے اور کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا بادشاہ ان تینوں صاحبان یعنی حضرت سعیدنا صادق حضرت سیدنا مسدوک حضرت سیدنا شمعون رضی اللہ تعالی انہم اجمعین کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس پہنچا ان تینوں نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے وہ کسان کا بیٹا زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہیں لگا میں بت پرست تھا مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا لہذا تم لوگوں کو اللہ تعالی کے آزاد سے دراتا ہوں اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے پیغمبر حضرت سعین عیسیٰ روح اللہ نبی جنا علیہ سلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت سعین عیسیٰ رح اللہ علی نبی جنہ علیہ نبی جناح علیہ سلاۃ وسلام کے حواری ہیں ان کے بھیجے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھ کر اور مردے کا بیان سن کر سب حیران رہ گئے اتنے میں حبیب نجار دوڑتے ہوئے پہنچ گئے جن کے بیمار لڑکے کو شادی کو مسدوک رضی اللہ تعالی عنہما نے شفا یاب کیا تھا یہ حبیب نجار کون تھے یہ ریشم کا کام کرتے تھے بہت خصلہ صدقہ خیرات کرنے والے اپنی آمدنی میں سے نصف یعنی ہاف اللہ تعالی کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے تھے تو حبیب نجار نے بادشاہ اور سارے شہر والوں کو ان تینوں مبلغین کی تصدیق کے لیے بیان کیا نیکی کی دعوت دی ہماری تنظیمی اصطلاح میں یہاں تک کہ بادشاہ اور بادشاہ کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا ایکسیپٹ کر لیا سب صاحب ایمان ہو گئے مگر چند بدبخت منہوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے ایمان نہ لائے بلکہ ان ظالموں نے حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار کو شہید کر دیا تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور اللہ تعالی کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے اس واقعے کو قران پاک نے پارائے سورہ یاسین کی ایت نمبر 13 تا 21 میں بیان کیا آئیے سنتے ہیں اوادریب لهم فعل الن اصحاب القريه اذ جاء اهل إِذْ أَوْصَلَّا إِلَيْهِمَ أَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّذْنَا بِصَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مَوْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِصْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بلاتم قوم مصرفون وجاء من أغص المدينة رجل يسأل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم ترجمہ کنز ایمان اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرشتادہ یعنی رسول آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو چھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگ سار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی انہوں نے فرمایا تمہاری ن تو تمہارے ساتھ ہے. کیا اس پر بھی ہو کہ تم سمجھائے گے بلکہ حس سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے کی پیروی بھی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ رہ پر ہیں چینل کے ناظرین حضرت حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار کو بدھ پرستوں نے شہید کر دیا اور جب مرنے کے بعد انہیں داخلے جنت کیا گیا سبحان اللہ وہاں کی نعمتیں دیکھی تو حبیب نجار علی رحمۃ اللہ الغفار نے تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے حبیب کی مغفرت کی اور اکرام فرمایا تاکہ قوم کو مرسلین کے دین کی طرح غبت ہو جب حبیب نجار علی رحمۃ اللہ غفار شہید کر دیے گئے تو اللہ تبارک وا تعلی کا اس قوم پر غضب ہوا ان کو عقوبت و سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی اور کس طرح ان کو سزا دی گئی سید الملائکہ کا جبریل امی علی السلام کو حکم ہوا اور جبریل امی کی ایک ہال ناک آواز نے سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا مدین چلن کے ناظرین عبرت کی ہے تماشا نہیں اللہ میں عبرت لینے کی توفیق فرمایا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی و صاحبی وبار کے وسلم سر یاسین میں کیا ارشاد ہو رہا ہے آئیے میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں مقرر یقینا میں تمہارے ڈپر ایمان لایا تو میری سنو یعنی میرے ایمان کے شاہد رہو جب وہ قتل ہو چکے کون حضرت حبیب نجار علی رحمت اللہ علفا تو بطریق اکرام دخون الجن، ترجمہ ایمان اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو تفسیر خزاں العرفان جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کی مغفرت کی اور اکرام فرمایا تاکہ قوم کو مرسلین کے دین کی طرف رغبت ہو جب حبیب نجار علی رحمۃ اللہ الغفار قتل کر دیے گئے اللہ رب العزت کا اس قوم پر غضب ہوا اور ان کی عقوبت و سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے چنانچہ ارشاد فرمایا جاتا ہے میں قومی کن موز اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا ان کا نت قومی دو وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے تفصیر خزائن انفان فلاں ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے یا حسرتن علی العباد اور کہا گیا کہ ہر افسوس ان بندوں پر تفصیل خزائن العرفان ان پر ان کی مثل اور سب پر جو رسولوں کی تقزیب کر کے یعنی جٹلا کر ہلاک ہوئے میں رسول اللہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹٹھا ہی کرتے ہیں اَلَم يَرَوْكَ لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ لَيهِمْ لَا کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں یعنی دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے عبرت کی ہے تماشا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں عبرت کی توفیق عطا فرمائے مندی چلن کے ناظرین حضرت حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار نے کیسے حالات میں جا کر نیکی کی دعوت دی بالکل خوف نہیں کیا اور بہت سارے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول بھی کیا اور بعض میں مخالفت کی یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان نے نور الارفان جو آپ کی مختصر تفسیر ہے اس میں روح البیان کے حوالے سے حبیب نجار کا تعارف لکھا ہے کہ حبیب ابن مری سکندر رومی کی اولاد میں سے تھے یہی وہ حبیب ہیں جن سے مدینہ منورہ آباد ہوا زیادہ اللہ شرف و تعظیم کہ ایک سفر میں اس سرزمین سے گزرے جو اس وقت میدانی تھی تو آپ نے فرمایا یہ جگہ خاتم النبیین کے قیام کی ہے ان کے ساتھ بارہ ہزار آدمی تھے جن میں سے چار ہزار علما حکمہ تھے جو سب یہاں آباد ہو گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حبیب ہی کی اولاد میں سے تھے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی النہ کا مکان وہی تھا جہاں حبیب نے خیمہ لگایا تھا اس بستی والوں کو جبریل امی علیہ سلام کی چیخ نے ہلاک کر دیا مدیچن کے ناظرین حضرت سینا عیسا رح الَََََََََََََ علی و علیہ سلاۃۃۃۃسلام والسلام کے تین مبلغین صادق و مستوك اور شمعون رضی اللہ تعن اجمعين کا واقعہ آپ نے سنا حبى بين چار علی رحمت اللہ غفار کی شہادت کا واقعہ آپ نے سنا تو پتہ چلا کہ دین کی تبلیغ کی میں راہ آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں لوگ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے ثابت قدمی اختیار کرتا ہے صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے گھر والے مخالف ہیں تو بڑی حکمت سے اخلاق سے نرمی سے شفقت سے وہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے دفتر میں مخالفت ہوتی ہے اپنے کام کو جاری رکھتا ہے رشتے دار آڑے آتے ہیں جاری رکھتا ہے صبر کرتا ہے تہمن کرتا ہے تو اللہ تبارک کا تعالی غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا کرتا ہے وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے وہ ہادی لمحہ بھر میں دلوں کو پھیر دیتا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین اس قرآن قصے سے یہ مدنی پھول بھی ملے کہ اگر نیکی کی دعوت میں کوئی پریشانی آئے تکلیف آئے تو صبر کرنا چاہیے ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کیسی تکلیف دی جب آپ نیکی کی دعوت دیتے اللہ اکبر کفار نہ ہنجار میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ستا دے اور اس کے تفصیلی واقعات اور تفصیلی کیا وہ مختصر نہیں ہے آپ دیکھنا چاہیں تو میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے اونٹ اس کا مطالعہ کیجیے کچھ جھلکیاں لکھی ہوئی کہ میرے اکالی سلاۃ نے جب نیکی کی دعوت دینا شروع کی اول تین سال چھپ کر انفادی کوشش فرمائی اور جب العلان آپ نے نیکی کی دعوت دی تو کفر کے ایوانوں میں کلبری مچ گئی اور لوگ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے اور میرے اکالی سلاط السلام نے فرمایا میرے چچا خدا کی قسم اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں جب بھی میں اس کام کو ہرگیز ہرگیز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہجل اسلام کو غالب کر دے یا میں اس کام میں اپنی جان دے دوں اور یہ فرماتے ہوئے میرے اکالی سلاط السلام کے مبارک آنسو جھلک پڑے میرے اکالی سلاد اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی میرے اکالی سلا تو السلام کو کفارنے تکلیفیں پہنچائی گھیر لیتے کھسیٹتے استقفر اللہ دھکے مارتے چادر کا پھندہ کبھی مبارک گردن میں ڈال کر کھینچتے حرم کی سر پر آپ پڑتے تھے نماز اکثر ہمیشہ اس گھڑی کی تاک میں رہتے تھے بدگوہر کوئی آقا کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں کوئی بدبخت پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں مدنی چلن کے ناظرین میرے اکالی سلاد اسلام کو نیکی کی دعوت کی راہ میں بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں راستوں میں کانٹے بچھائے گئے پتھر برسائے گئے امیر علیہ سنت نے کسی شاعر کے اشعار لکھے ہیں پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا تو عید نوید راہ آرام دینے کو نکلتا تھا نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو وجود پاک پر سو سو پر رہا کے غلم ڈھانے کو امیہ ابو لہب ابو جہل اتما سخت دشمن تھے صحاوت پیشہ تھے بے داد گر تھے اور پرفن تھے خدا کی بات سن کر منہ دھکیل کر ٹال دیتے تھے نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے کوئی گالی سناتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا کوئی توحید پر ہنستا تھا کوئی منہ چڑھاتا تھا قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے یہ ناپاکی کے چرے چار جانب سے برستے تھے الانیا ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا ادھر سے شہر میں تبہیہ کا سامان ہوتا تھا مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا مخالف سے کریش بہ چلا کچھ اور بھی سودا نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنی وہ تکلیفیں کہ جس سے عرش آزم بھی لگا ہلنے غذب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر صدا آتی تھی دل میں تخم میں بونے والوں پر لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر جماتے تھے کسی کے سینا اے بے کینا پر پتھر مسلمان پر جادووں کا منہ مرستا تھا کبھی تو ان کے شکنجے میں کوئی بے درد کٹتا تھا محمد کی محبت صلی اللہ تعالی ہزاروں ظلم سہتے تھے خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے تھے نہ ہرگز نش آئے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز مدی چینل کے ناظرین صحابہ کے رام علی نے بھی اسراہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں صحابیات نے بھی تکلیفیں اٹھائیں آگ کے دہتے کولوں پر لٹایا گیا شہادتیں ہوئیں نہ جانی کیسے کیسی تکلیفیں اٹھائی گئی بھیا اونٹ رسالہ پڑھنے کا میں آپ کو مشورہ دوں گا اس سے کچھ آپ کو اندازہ ہوگا برال آج حبیب نجار علی رحمۃ اللہ غفار جو کہ حضرت سعین آئیسر علیہ نبی جناب ولی سلاۃ وسلام بھیجے ہوئے تین مبلغین کی دعوت پر ایمان لائے تھے ان کی شہادت ان کا جنت میں داخلہ اور سبحان اللہ ان تین مبلغین کی کرامات کا بھی آج ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے اس کی طلعہ نصیب فرمائے عامر بجا نبی جلمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم